احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدی زندہ بار احمدیہ زندہ باد احمد زندہ بار احمدیہ زندہ آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی, خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد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 احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدی زندہ باد زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر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 Zindabad Zindabad Zindabad Zindabad Billahi Minash Shaitan ar Bismillah الرحمن اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے فرو یون مختل مختم عید تد لل ایم پتخر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی تمہاری آپس کی ناراضگیوں کے مقابل پر زیادہ بڑی تھی جس وقت تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر بھی انکار کر دیتے تھے کالو رب نمت نسنت نے واقعی تنسنت نے بذنوبنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو ہی دفعہ زندگی بخشی بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے اذا ادر در تم وہی یو شرک بھی تم کبھی تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب بھی اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم اس کا انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے بس فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے اللہ دتی ویونز لکا مایت ل ہے جو تمہیں اپنے نشانات دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہی جو جھکتا ہے اللہ له الدین ولو الكافرون بس اللہ کو اسی کی خاطر اطاع کو خالص کرتے ہوئے پکارو خاں کافر ناپسند کریں رفیع عرش ہمری من, من عباده عائب لی وہ بلند درجات والا صاحب عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا دب سے جان چھڑب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا ب سے جان چھڑاتے خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا کیسے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کیسے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان کوئی دکھا تو خوب تھا تو خوب تھا, تو خوب تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈی احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ضامعنی پروگرام دراصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو آج بجے شب ہم نے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا ریڈی احمدیہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں اتوار کی شب پیش کیا جانے والا پروگرام پہلے دو گھنٹے آپ سنتے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پر جب کہ آخری دو گھنٹے یعنی 10 بجے سے لے کر نصف شب تک کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں اسی فریکوینسی پر لے کر حاضر ہوتے ہیں آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب انہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منصر صاحب پروگرام میں ہمارے پاس ایک گھنٹے کا وقت ہے پروگرام کے آخری جی. گھنٹے میں ہم اپنے سامعین کی خدمت میں امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ بن بنثر عزیز کے اٹھائیس دسمبر کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے تو مختصراً اگر آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ہم کہ ہمارا آج کا پروگرام کیا ہے اس سے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر سامعین آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور اسٹوڈیوز کا نمبر بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے جی عنصر صاحب جی جیسا کہ میں سوری پچھلے پروگرام میں یس کر رہا تھا کہ ہم لوگ جب ایک ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں آتے ہیں تو وہاں کی جو بہت اچھی باتیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اچھی باتیں تب ہیں تبھی تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اگر اچھی نہ ہو تو پھر جیسے میں نے کہا کہ پاکستان سے کوئی بندہ برما نہیں جاتا ٹھیک ہے جس کو اب میان مار کہتے ہیں جی یا کسی اور غیر ترقی یافتہ ملک میں نہیں جاتا ٹھیک ہے جاتے ہیں تو ترقی یافتہ ملکوں میں جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ سہولیات دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ ماحول دیکھتے ہیں اور جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پہ آپ رات کو جو چوبیس گھنٹے کھلا ہونے والا شاپر ڈک مارٹ ہے وہاں پہ بھی آرام سے جائیں گے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو لوٹ لے گا کوئی آپ کو مار دے گا یہ آپ پاکستان میں دن دہاڑے بھی محفوظ نہیں ہیں جی شام کے اندھیرے میں تو بالکل محفوظ نہیں ہے جی. تو یہ اچھی باتیں جو انسانیت کی بنیاد پر ہوں اسے ہمیں چاہیے کہ ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں ان لوگوں کو ہم وہ باتیں بتائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بھی اپنے ملک میں وہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انسانیت کا احترام کرنا ہے جو کہ اسلام کا ایک بنیادی جز ہے جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ کرم نہ بنی آدمہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی تکریم کی ہے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ <سلام> علیہ وََ وسلم نے خطبہ حجت اللہ میں فرمایا کہ تمام انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان نہ اکرم کم اللہ کو تو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم لیکن جہاں تک تکریم کا تعلق ہے پوری بنی آدم جو ہے وہ تکریم کے لائق ہے عزت کے لائق ہے ٹھیک ہے یہ وہ اصول ہے جو مغرب نے اپنایا ہوا ہے اور اس میں رنگ نسل اور زبان اور ثقافت کی بنیاد پر کسی سے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی کوئی امتیازی قانون نہیں کی اس کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے. تو یہ آپ وہاں پہ بتائیں لوگوں کو یہ تو پچھلے پروگرام کا خلاص ہے جو میں نے جب لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا اس وقت میں نے بات کی تھی آج میں نے اپنے سامعین کو سورہ المومن جو چالیس نمبر کی صورت ہے اس کی آیات گیارہ سے سولہ تک جو آپ کے پاس دس سے پندرہ ہوں گی ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم آپس کی ناراضیوں کے خوف سے اس کا انکار کر دیتے ہو اب احمدیہ مسلم جماعت مسلمان ہے کہ نہیں یہ بات کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں وہ تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے نا ٹھیک ہے تو آپ کو وہ ماننی چاہیے اور احمدیہ مسلم جماعت شروع دن سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے رہی ہے قرآن و سنت کی طرف دعوت دے رہی ہے یہاں ہمیں پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں یہ بات کرتے ہوئے اور جیسے میں نے اس کیا کہ جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے وہ یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے جو دلائل ہیں وہ خالص قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہیں جی تو میں نے کہا کہ پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی بھاری اکثریت اس بات کو مان چکی ہے تو پھر وہ احمدی کیوں نہیں ہوتے وہ جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے جی تو جماعت میں شامل نہ ہونے کی وہی وجہ ہے کہ آپ کا جو سوشل پریشر ہے جو آپ کے لوگ پیچھے ہیں جن کی آپ نے پرواہ نہیں کی اور آپ ان کو چھوڑ کر یہاں پہ آ دنیاوی فائدے کی خاطر مالی منفیت کی خاطر آپ ان کو چھوڑ کر یہاں پہ آ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی کیا کہتا ہے خدا کا رسول کیا کہتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے جو آباؤ جاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں میرے علماء جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اگر میں نے ان کی خواہشات اور ان کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ اپنا لیا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے تو اللہ <تصفح> تعالی نے یہ کہا کہ مکت اللّہ اکبر میں مکت کم جو تمہارے آپس کی ناراضگیاں ہیں نا اللہ کی ناراضگی اس سے بہت بڑی ہے تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کو مر کر خدا کے حضور پیش ہونا ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو قائد ہیں کیا وہ خدا کی ناراضگی کو مول لینے والے ہیں یا خدا کو خوش کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو خدا نے قرآن میں کہا کہ وہ ردوان اللّہ اکبر اللہ کی جو رضا ہے وہ جنت سے بہت بڑی ہے آپ جنت کے حصول کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں خدا یہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کرنا ہے کیونکہ خدا کی رضا سب سے بڑی ہے اس لیے ہمیں اول تا آخر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی اور جی. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو رشتے دار ہوتے ہیں تو ہو جائیں ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ایک خاندان میں ایک بچی یا بچے کا رشتہ بیوی کے گھر والے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کے گھر والے جی بھی, جی بھی مانگ, جی مانگ رہے جی ہوتے جی ہوتے جی <coughs> وہ کہتے ہیں جی پھوپھی کے گھر شادی کریں بیٹی کی یا خالہ کے گھر کریں ٹھیک <coughs> ہے <coughs> یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی وہ لڑکی یا لڑکا ہے وہ خاندان سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی اگر خاندان سے باہر کیا تو خاندان والے نراض ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ماں یا باپ دونوں میں سے ہیں دونوں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں ہوتے تو ہو جائیں جی ہم نے تو مطلب بچی دیکھنی ہے نا اپنا بچہ دیکھنا ہم نے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے پھپھی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے خالو ناراض ہوتا تو ہو جائے ماموں ناراض ہوتا تو ہو جائے وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دم ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے لیکن جب دین کی بات آئے کہتے ہیں وہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا اور یہ کیا ہوگا اور ویسے کیا ہوگا یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے نا اس تو عل المان الامان فت اکفر ہوں تو تم نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فت اللہ مخلسین اللہ الدین ولاؤ کر حل کافر ہوں. اللہ کو خالص ہو کر اس کے دین کی خاطر اس کی طرف توجہ کرو اس کو پکارو و کرے حل چاہے انکار کرنے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, گزرے ٹھیک ہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے تو یہ خلاصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ہند میں پیش کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف آنا چاہیے اور اللہ کی کتاب جو ہمیں بتاتی ہے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو سامر پروگرام جاری ہے پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855-410-6522 1855-410-6522 زیرو 1855 آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں انسر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں تو اصل صاحب جب ہم وقفے پہ جانے سے قبل ہمارے پاس محمد صاحب کا سوال آیا تھا اور آپ اس کا جواب بھی دے رہے تھے کہ دین میں قرآن کریم نے نصیحت کے لیے سب کو سب کے لیے نصیحت موجود ہے آسان بنایا گیا لیکن بعض اور ایسے طبقات ہیں ہیں جن کے لیے ضرورت <تصفح> ہے تو آپ نے جی. کہا کہ ضرورت تو بہرحال ہے ہاں دیکھیں نا جو کامن چیز ہے نا جی وہ ہے نصیحت ٹھیک ہے وہ تو سب کو چاہیے جتنا مرضی بندہ انٹلیکچول ہو یا جتنا مرضی بندہ جو ہے ان پڑھ ہو جائل ہو نصیت تو سب کو چاہیے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ٹھیک ہے تو جب نصیحت کے لیے آسان تو تو ہے تو نصیحتوں ایک کامن فیکٹر ہے تو کامن فیکٹر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نصیحت کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے اب تم سارے کے سارے اس بات سے قطع نظر کہ تمہارا ذہنی جو لیول ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے نیکیو تقبا کام تو سب کو کر دینا جی چاہے وہ بہت بڑا سائنسدان ہو چاہے وہ ایک ذمہ دار ہو ایک کسان ये. ہو جو ये. بھی ہو ان تمام کو نصیحت تو چاہیے نا ٹھیک ہے اپنے گھریلو معاملات کے لیے سماجی معاملات کے لیے کو ایک ہی طرح کی چاہیے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے اس میں کوئی تمیز نہیں ہے باقی اس جو ہے है. है. وہ یہ کہا کہ افلائی تدبر رن اور یہ بڑی مزے کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا فکل کسماوات کی, جی. کی پیدائش میں رات دن کے بدلنے میں کس کے لیے نشانی ہے دل دل کے لئے؟ جی. کے لئے. یہ تو نہیں کہا کہ ہر ان پڑھ کے لیے اس میں نشانی جی. ہے. کیونکہ وہ, وہ کون ہے اللہ زینا یہ فخل کس سماوات وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں جی اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا نام لگتا ہے یہ سان نہیں کر سکتا یہ مزدور نہیں کر سکتا وہ زمین کی پیدائش میں فخر کرے گا یا وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائے گا تو اس لیے مختلف لیول ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہے جیسے میں نے کہا ادب کی چاشنی ہے پھر فکیحوں کے لیے باتیں ہیں نہ وہ اس کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں وراثت کے معاملات ساری اللہ تعالیے ہیں وہ جو غالبن فراز کا شعر ہے نا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا بہت اچھا اللہ تعالیٰ है. نے قرآن آپ کے سامنے رکھ ये. دیا ہے اب جس, جس کا ظرف ہے اتنا اتنا حاصل کرتا ہے بہت شکریہ سامین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں عثمان صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریڈیو کہتے ہیں عثمان صاحب کو خوش اللہ وبرکاتہ سلام سلام علیکم. جی اللہ کے کرم. جب ہدایت کا ہوتا بھی ہے تو کی کی کی اور, دوستوں کی اور ان کا جو اور سوشل ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر ہم وہ نہیں کرتے ہم جو پتا ہوتے ہوئے وہ بھی تو یہ میرے خیال میں جو ہے وہ یہ میرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اس وقت کا جو کفار تھے جو عرب تھے ایون کہ ان کے خاندان کے لوگ تھے یا اور جو لوگ تھے غلام تھے یہ تو ان پہ ان پہ ہے نا ان کے لیے ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا تھا یا آنے والے دور میں اس اسلام کے لیے جو جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا کے کے اور دوسری بات یہ میرا اگر کو کو کہ اب ہمیں اپنے جو ان کا وہ نہیں لینا چاہیے بہت شکریہ <coughs> ایک عالم آدمی نہیں ہے جی ایک عام سے سامع ہے نا لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ایک اچھا خاصا عالم دین اسی طرح کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے جب ہم قرآن کی یاد پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت کے لیے تھی ٹھیک ہے تو ابھی میں ایک عالم سے میری گفتگو میں شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پاکستان میں ہے اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں mm -hmm. تو انہوں نے اپنے کسی اور دیوبندی مولوی کے ساتھ وہ خود تو دیوبندی نہیں ہے کہتے میں دیوبندی نہیں ہوں لیکن ایک دیوبندی مولوی کی گفتگو کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھی اب اس کے بعد نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ آیت یہ ہے سورہ نسا میں ہے 64 یا 65 نمبر کی آیت ہے نہیں سکسٹی سکس ہمارے پاس ہے ان کے پاس سکسٹی فائیو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولاء اللہ ظلم اور اگر ایسا ہو کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں جا کا تو وہ تیرے پاس آئیں ٹھیک ہے اللہ سے استغفار کریں بس تخفر الحم الرسول ٹھیک ہے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے لباج اللہ طباب رحیمہ ٹھیک ہے تو وہ اللہ کو بہت ہی زیادہ توب اور رحیم پائیں گے ٹھیک اس دیوبندی مولوی نے یا بریلوی مولین نے یہ کہا کہ جی آپ کو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے قبر پہ جانا چاہیے وہاں پہ یہ کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں جی نہیں کرنا اس لیے کہ یہ آیت تو ان کے لیے تھی جب صحابہ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ, علیہ وسلم علیہ وسلم زندہ تھے تو میں نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک نیا قرآن شائع کریں اس میں سے یہ آیت نکال دیں mm -hmm. کیونکہ یہ آیت اس وقت تک قابل عمل تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ زندہ تھے ٹھیک mm -hmm. خدا نے کیا کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے اس لیے نوز بل نوز بلّہ یہ آیت جو ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے ریڈنڈنٹ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو تقرار کے ساتھ آ جائے اس میں مطلب وہ بے فائدہ ہے وہ فضول ہے نوز بلا اب اس کا کوئی اس کا عمل کے لیے وہ اب اس کو نہیں اپنے سامنے رکھ سکتے ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے تو نکال دو اس کو پھر آپ تو میں نے جو آیات پیش کی ہیں اس میں تو میں نے ابھی مرزا صاحب کی ہیں کسی اور کی نبوت کی بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جائے تو تم نے انکار کر دیا تو باب یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور ایمان کی میں نے آپ کو ڈیفینیسی بتا دی قرآن سے ہی جس میں سورہ نساء میں اللہ تعالی سوری ہاں سورا نصام ہے اس میں اللّہ تعالی فاتا ہے کہ جب فلا و رب کا اللہ یوم احتاہیوں کی منہ کافی معاشا ذرا بہینہ ہوں نہیں اور تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے تمام جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں تو ابھی یہ جن دوست نے فون کیا ہے یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ اپنے تمام اختلافات میں تمام جھگڑوں میں اللہ کے رسول کو حکم بناتے ہیں یا مولوی کو حکم بناتے ہیں اور اگر کوئی اللہ کے رسول کو حکم بنائے اور اس کے بعد ان کے خلاف فیصلہ ہو تو کیا یہ بڑی خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے اور کوئی بھی تنگی اپنے دل میں محسوس نہیں کریں گے وہ سلیم و سر تسلیم خم کر دیں گے ان کے آگے یہ ہے ایمان اور اس ایمان کی طرف اللہ نے بلایا ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب تم کو اسلام کی طرف بلایا جائے کہ تم اللہ کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول اللہ مانتے اللہ ہو کہ نہیں مانتے تم پانچ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے روزے رکھتے ہو رمضان کے کہ نہیں رکھتے حج کیا ہے یا مطلب کرنا چاہتے ہو زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی دینا چاہتے ہو یہ تو بات ہی نہیں کی بات یہ کی ہے کہ تم مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے رسول کو اپنا حکم نہ بنا لو اور پھر ان کے جو فیصلے ہیں جو تمہارے خلاف کیے جائیں ان کے متعلق تم اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرو یہ ہے ایمان تو آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ تو ان کے متعلق ایمان نہیں رکھتے جن کو ماننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اور کیوں نہیں آپ ان پر ایمان رکھتے میں نے آپ کو بتا دیا یہ میں الزام نہیں لگا رہا یہ میں تمام غیر احمدی مسلمانوں کی ایک مجموعی جو صورتحال حال ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں بناتے ٹھیک ہے وہ اللہ کو حکم نہیں بناتے اور یہ بات غور سے سن لیں بغیر کسی تعصب کے بغیر کسی غصے کے اور نفرت کے जी. بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اگر آپ اللہ اور رسول کو حکم بنا لیں آپ کے پاس وا آمدی ہونے کے اور کوئی دوسرا چارہ بچتا ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے آپ کو مختلف قسم کے جو قوانین ہیں وہ گھڑنے پڑتے ہیں آپ کبھی آئین میں ترمیم کرتے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لے کر آتے ہیں کبھی آپ کوئی پینترا بدلتے ہیں کبھی آپ نادرا کے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں جو قوانین ہیں اس میں آپ تبدیلی کرتے ہیں اور اتنی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے شاعر ہیں شاعر ہیں تو مسلمان اس شاعر کو تسلیم استعمال نہیں کر سکتے مسلمان کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتے اہم جی نہیں کر سکتے کہ یہ جو خلیفہ ہے صحابہ ہے اہل بیت ہے نبی ہے یہ والے سارے کے سارے شاعر ہمارے ہیں. اسلام علیکم کرنا مسلمانوں کا شاعر ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ تو اسلام سے پہلے کا چلا ہیں ہم مسلمان ہیں آپ, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا سکتے خدا نے کہا و من من قبلو و لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر اس کے بعد محمد وسلم کے دور میں دین اسلام ہی تھا مطلب آدم اسلام سے شروع خدا نے کہا ان دل اسلام تو آپ کو وہ یہودی کہ جی آپ تو یہ جو شاعر ہیں وہ تو ہمارے ہیں جی اب ختنہ کون کرتا تھا یہودی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ وسلم نے کہا کہ ابراہیمی سنت زندہ کرو بالکل وہ ان کو منع کر دے کرتے تم کون ہوتے ہو ختنہ کرنے والے یہ تو ہمارا شاعر ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد کیا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملکنز. مدینہ تشریف لے گئے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یہودی عشور کا روزہ رکھتے ہیں جی کہنے کہ تم کیوں کرنے کہ جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فرون سے نجات دی تھی جی. تو کہنے کی کہ ہم زیادہ موسا کے قریب ہیں تمہارے بھائی وہ تو موسیٰ کے خاندان والے ہیں بنی ساعیل جی. ہیں جو موسیٰ کو ماننے والے ہیں آپ کہہ کہ رہے نہیں میں تو موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہوں تو آپ نے کہا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں عشور کے دن جی. بے تو مقدر سیدھے رموخ کر کے نماز پڑھتے تھے مطلب آپ گنتے جائیں کہ وہ جو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں وہ خود آپ پر لگتا ہے تو آپ کب آضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ وسلم ایمان, علیہ وسلم. ایمان رکھتے ہیں کب آپ ان کو حکم بناتے ہیں نہیں بناتے نا اور یہ تو میرے پاس ایک لمبی تفصیل ہے جس میں آپ کے علماء آپ کے دانشور آپ کے صحافی عام آدمی جج ہو وکیل ہو وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ایمان تو ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ تو اس وقت کے دور کی بات تھی یہ صرف ایک محض کھوکھلا دعویٰ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اس سے آپ نے قرآن کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا مسلمان ہو کر ٹھیک آپ نے اندر سے نقب لگائی ہے قرآن کے پر ایک تو بائیس لوگ لگاتے ہیں نا. آپ نے اندر سے نقب لگائی ہے اور آپ کہتے ہیں جی, کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اب قابل عمل نہیں ہیں وہ اس دور کے لیے تھیں اسی لیے مولوی نے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے. کہ قرآن آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے اور آپ قرآن سے استعمال نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا مم. تو اس سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی کو اس گناہ کو معاف کریں آمی, آمی. <coughs> بہت شکریہ عثمان صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پوچھ لیتے ہیں ان سے عثمان صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ آن ایئر ہیں ایک دفعہ پھر وعلیکم السّلام سر یہ جو آپ کے اگر لگا بھی آپ کو ایسا ہو تو میں اس کو غلط فہمی کو دور کر دیتا ہوں کہ میرا یہ کویشچن نہیں تھا کہ وہ اس وقت قابل عمل تھا اب نہیں ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ ہوا تھا وہ قیامت کا قابل عمل ہے لیکن رسول فاضل وسلم کے پیغام के لیے ٹھیک ہے تو اس چیز کو میں جو میرے کو جو دوسرا پارٹ رہتا ہے وہ شاید ہو سکتا ہے دینا ہو آنسر وہ یہ ہے کہ کل کو چلو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے تو آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں پھر کوئی اور آ جائے گا سال بال ٹھیک ہے وہ بھی آئے بھی ہیں بلکہ آپ سے ریلیٹڈ بھی لوگ آئے ہیں نام لینے کا فائدہ نہیں ہے انہوں نے بھی کہا ہے پھر وہ بھی یہ کہیں گے کہ وہ تو اس وقت یہ آئے تھی اس کی طرف ہمیں بلایا وہ اس کا حوالہ دے کہ آپ کو ایمان کی طرح بلایا جا رہا ہے تو میرا ہی سوالہ ہے جو ایت ہے وہ ایمان کی طرح بلانے کے لیے ہے یا ایمان سے خارج خارج کرنے کے لیے بلانے کے لیے ہے ٹھیک ہے اب اپ کی بات سمجھ میں ا ٹھیک ہے انس صاحب ان کے پروگرام سوال کے جو دوسرا حصہ میں تھا تو وہ یہ یعنی کیا بڑی اچھی بات کی انہوں نے اور بہت لوجیکل بات ہے ہے اس میں بہت معقولی سے انہوں نے کام لیا ہے اور میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس بات سے رجوع کر لیا یا کم از کم جو مجھے سمجھ آئی تھی ٹھیک وہ کہتے ہیں وہ میرا مطلب نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا اب وہ قابل عمل نہیں ہے الحمدللہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ ابھی بھی قابل عمل ہے ٹھیک ہے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو کوئی اور آئے گا تو پھر اس کا کیا حال ہم کریں گے اب ہم پہلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واپس جاتے ہیں چاروں سال پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آج پیش کی اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا آپ کی زندگی میں دو بندے ایسے نکلے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرتی ٹھیک ہے دور تو وہی تھا نا या. اور جیت بھی وہی تھی اور وہ بھی ایمان کی طرف لا رہے تھے ٹھیک ہے ان کو کیوں کہا کہ گئی ہی جھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سچے ठीक ہیں مطلب یہ کہ کوئی معیار ہونا چاہیے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا کہ مدینہ کے نواح میں ایک <coughs> یہودی شخص ہے اس کا نام ہے ابن سیاد ٹھیک ہے تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس کے پاس گئے عثمان صاحب ذرا غور کیجیے گا اس بات کے اوپر اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی یہ بخاری مسلم ہی واقعات لکھے ہیں ٹھیک ہے چنانچہ آپ جب چل کے کیونکہ آپ مدینہ کے چیف جسٹس تھے ٹھیک ہے آپ مدینہ کے حکمران تھے جی آ مدینہ کی افواج کے سپریم کمانڈر تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تمام جو اختیارات اس وقت مختلف اداروں میں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتکز تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کوئی کسی پارلیمنٹ کے وہ نہیں تھے وزیراعظم جو پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے وہ خدا کو جواب دے تھے کسی انسان کو جواب دے نہیں تھے ساری کی ساری فوج ان کے ماتحت تھی اور عدلیہ کے ٹاپ کے جو ہوتے ہیں چیف وہ خود تھے آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے کہ جا اس کو پکڑ کے لائے ہوئے. اور اسے پوچھو کہ کیا کہتا ہو آپ چل کر اس کے پاس گئے اور اس کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا وہ احادیث کی مستند احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اسے پوچھا کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں <coughs> اس میں دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں یعنی یہودیوں کے نہیں ہیں پوری دنیا کے نہیں ہیں آپ صرف عربوں کے رسول ہیں امیوں کے رسول ہیں آپ دوسری روایت کے مطابق اس نے کہا یا پھر اس سوال کے بعد اس نے کہا کہ آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ٹھیک ہے یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوابی ایک سوال کر رہا ہے مجھے تو پوچھتی آپ نے کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں تو میں نے کہہ دیا کہ آپ امیوں کے رسول ہیں ہوں گے اللہ کے رسول لیکن امیوں کے لیے میرے لیے نہیں لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا اس وقت اور یہ مدینہ کی بات ہے یہاں سارے اختیار ہیں ساری طرح نہیں, نہیں. مطلب خاتم خاتمین والی آت نازر ہو چکی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کو, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے رسول ہو کیوں کہ میں آخری نبی ہوں میں خاتم البین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے اس کی بجائے آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں नहीं. مطلب یہ کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو میں تم پر بھی ایمان لانے کو تیار ہوں یہ نہیں کہا کہ نہیں تم رسول نہیں ہو میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے رسول ہو کیونکہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں میں آخری نبی ہوں میرے بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے تم اللہ کے رسول نہیں ہو یہ کیٹیگوریکلی زہر کو کہنا چاہیے تھا زہر نے نہیں کہا زہر نے فرمایا میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر اور اگلا آخری دور ہے نو ہجری میں جو وفود آئے ہیں اس کو عام الوفود کہتے ہیں جی. اس کے ایک ڈیڑھ سال کے بعد حضور کا انتقال بھی ہو گیا ان وفود میں یہ بھی آیا تھا مسلمہ بنو حنیفہ سے اور اس نے حضور سے کچھ باتیں کیں اس کے بعد اس نے اپنے دو ایلچی بھجوائے اور انہوں نے جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول یہ مسند ابو ابویالہ میں حدیث موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے آپ نے فرمایا کہ اگر قاسدوں کا قتل رواہ ہوتا تو وہ تمہیں قتل کروا دیتا اور یہ کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں ٹھیک ہے یعنی مسیلمہ کے جو ایلچی ہیں ان کو بھی یہ کہا وہی جملہ جو حضور نے ابن سیار کے ساتھ دوہر آیا تھا وہی جملہ حضور نے مسیلمہ کے قیدیوں کے سامنے کہا ٹھیک ہے کیونکہ مسلم جو بایا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی آپ جب فوت ہو جائیں تو پھر آدھی حکومت کو ریش کی آدھی میری آپ نے فرمایا جو یہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا اگر تم یہ بھی مانگو گے تو اس وقت اس نے حکومت مانگی تھی نے بہت کتاب اس نے بعد میں کی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو اللہ کے تمام نے پر ہی رکھتا ہوں اب وہ کہتے ہیں جی آج آپ نے کہا ہے کل کو کوئی اور آ جائے گا اور آئے بھی ہیں تو ہم نے حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی صلاحۃ السلام کو کیوں مانا جی یعنی آپ تو پیدائشی ہیں نا ٹھیک ہے میں تو بعد میں احمدی ہوں جی میں نے کیوں مانا یا میری طرح کے بے شمار اور لوگ ہیں وہ کیوں مانتے ہیں <coughs> وہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے جو سچے نبی کی صداقت کے جو معیار بتائے ہیں خدا نے حضرت مرزا غلام احمد کا دیانی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اوپر پورا اترتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے مانا میں تو ہوں قرآن کا پیروکار میں نے دیکھا کہ قرآن میں سچے نبی کی جو صداقت ہے اس کے جو معیار بتائے گئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی دیانی علیہ صلاح و اسلام اس پہ پورا اترتے ہیں ٹھیک ہے اب جو بعد میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی نام نہیں لیتے میں بھی نہیں لیتا لیکن چند ایک سے میں نے براہ راست کنفرنٹیشن کی ان کو میں نے کہا جی یہ قرآن میں لکھا ہے سچے نبی کا معیار تو جیسے وہ کمپیوٹرس uh, کی گیمز ہوتی ہیں نا بچے کھیلتے ہیں تو بڑے بھی کھیلتے ہیں ماشاء تو اس میں ایک پہلا لیول آپ پاس کرتے ہیں پھر آپ اگلے لیول پہ جاتے ہیں پھر اگلے لیول پہ پھر اگلے لیول پہ ٹھیک ہے تو پہلا لیول جو ہے نا وہ ان میں سے کوئی بھی پاس نہیں کر سکا لیکن حضرت مرزا غلام احمد کا دیا نانی صاحب اسلام پہلا دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بھی لیول تھے سارے کے سارے پاس کر لیے انہوں نے اور قرآن کی روح سے پاس کیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس کے ٹھیک ہے میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں جی ہاں لیکن اگر عثمان صاحب چاہیں گے اور اگر یہ اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ لکھوا دیں ہمارے دوست کو ٹھیک ہے تو میں وہ ساری باتیں ان کو ای میل کر دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں بنیادی طور پر قرآن کا طالب علم ہوں مجھے حدیث کا اتنا نہیں پتہ ٹھیک ہے تو پتہ ہے لیکن اتنا جیسے وہ بعض دو ہوتے ہیں نا بڑا ان کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے اس میں سندوں کے لحاظ سے اور روایت اور درایت کے لحاظ سے میرا اتنا اس میں نہیں ہے لیکن اپنے مطلب کی بات جو ہے نا اہم جیت کے دفاع کی خطر وہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے تو قرآن کریم نے سچائی کے جو معیار بتائے ہیں نا اس پہ مرزا غلام احمد علیہ صلاحۃ السلام پورا اترتے ہیں اس لیے میں نے ان کو مانا اور جو باقی کے آنے والے بعد میں ہیں ویسے وہ پنجابی کے ایک مسائل کہتے ہیں جی پھنسیاں چھاڑ کے اوٹ مگر دوڑ دو <laughs> جو آ ہے اس کو تو مان لیں جو بعد میں آنے والا ہے اس کو اب چھوڑیں لیکن نہ چھوڑیں معیار ایک دیکھ لیں یہ پیمانہ ہے یہ کسوٹی ہے اور اس پیمانے اور کسوٹی پہ آپ جتنے بھی آتے ہیں مرزا غلام محمد اسلام سمیت ان کو پرکھ کے دیکھ لیں جو سچا ہوگا اس کو مان لیں جو جھوٹا ہوگا اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے بالکل ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ عثمان صاحب مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور مزید سوال اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں سامعین ہمارا پروگرام براہ راست نشریات ہماری جاری رہیں گی اب سے تقریباً بیس منٹ تک جب کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے اٹھائیس دسمبر سن 2018 اٹھارہ کے خطبہ جمعہ جو کہ امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید تعالیٰ بن نسل عزیز نے مسجد بیت الفتوح سے اشعت فرمایا تھا اس کی ریکارڈنگ پیش کریں گے میرے ساتھ میں آج موجود ہیں مکرم محترم انصر رضا صاحب آپ کے سوالات ہیں اور اور انصر رضا صاحب ہمیں ان سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 سکس آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے جو ٹول فری نمبر ہے وہ ہے 18554106522 ایٹ 18 554106522 فائیو آج ہم جس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سن 2018 کا آخری پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ کا ان شاء جب ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے تو نیا سال شروع ہو چکا ہوگا سن 2019 کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی مناسبت سے آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے قادیان میں ہمارے جلسہ سرانہ جو جلسہ سرانہ قادیان ہے اللہ کے فضل سے اس کا ایک کامیاب انعقاد ہوا وہ جلسہ جمعہ کو شروع ہوا تھا اور آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے ایک تمام جو جماعت ہماری سننے والے احمدی حضرات ہیں ان کے لیے بھی خاکسار کی طرف سے جلسے کی کامیاب نعاد پر مبارکباد آپ سب کو اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں ایک قادیان کی بستی سے جو بات شروع ہوئی تھی آج بھی آپ اگر جا کے اس بستی کو دیکھیں اور اس جگہ کو دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو شاید کسی اور دلیل کی ضرورت رہ جائے گی باقی تو وسطے صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے آج کے پروگرام کے لیے میں تو چاہ رہا ہوں کسال کے چونکہ آخری ایک پروگرام ہے اس طرف ہم جاہ ہی رہیں ساتھ, ساتھ ساتھ سوال بھی لیتے جائیں اور جی. بات کو آگے بڑھائیں تقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ٹیلیفون لائن پر مجھے بتایا گیا ہے کنٹرول سے تقی صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام <سلام> جناب وہ ایک کوشچن گلا رہا آب لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ جو تھے کیا نام ہے بدھشم جو ہے وہ بدھ الاسلام آپ ان کو کہتے ہیں جو بدھ الاسلام ہے وہ وہ آپ صلی اللہ وسلم کی فضائی سے پہلے کا واقعہ ہے تو ان کا ذکر کسی اسلامی بک میں نہیں ہے ٹھیک ہے جن کا ذکر نبیوں کا ہے وہ تو آپ بتا رہی ہے جن کا نہیں ہے ان کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ان کا آپ ان کو کس طرح لہ اسلام کہہ سکتے ہو یا کہتے ہو کس کتاب سے آپ نے یہ پکڑ لیا نہ وہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے پھر کو بات غور سے سن لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ میں سپنا کیجئے کل بات کو سا سنیے کہ یہ جو بدھ الاسلام کو آپ کہتے ہو کہ یہ بدھ الاسلام ہے تو یہ کس طرح آپ نے ان کو شریر کہ یہ اسلام ہے یہ مسلمان تھے یہ نبی تھے یہ پیغمت ہے کہاں سے آپ نے یہ لے لیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے پیغمبر تھے جن کا نام ذکر کیا گیا علیہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے ویسے بھی ہے ٹھیک ہے نا جن کا نہیں ذکر ان کا کہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے پیغمبر تھے کہاں سے کیا نام تھے کب وہ آئے ان کو چھوڑے آپ نے ان کو کیسے اسلام بزاسلام کہنا شروع کر دیا آپ نے تین دفعہ بتایا تین دفعہ آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا جزاک بہت بہت شکریہ صاحب بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ اسلام کہنا کوئی بری بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر سلامتی ہو ٹھیک ہے نا جی جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب اللہ ہے؟ اللہ سلامتی سلامتی ہو تو آپ کو میں نے بھی نہیں مانتا نہ آپ مجھے بھی مانتا پھر بھی السلام علیکم کہتے ہیں جی سارے مسلمان پوری دنیا میں جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیہ کم ہے یہ ہے سیگا مخاطب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلام یا اس پر سلام اور وہ ہے سیاح غائب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اور وہ جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تہذیب میں کہ السلام و علعہ وا اللہ عباد اللّہ سعلیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی کہ ہم پر سلامتی ہو اور جتنے بھی اللہ کے سوال بندے ہیں ان پر سلامتی ہو ٹھیک ہے تو سلامتی بھیجنا کوئی بری بات تو نہیں ہے یہ جو ایک آپ ہم نے بنا لیا کہ جی نبی کے اوپر ہی علیہ السلام کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بات غلط ہے ایک حدیث میں اس وقت میرے سامنے حوالہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو دے سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے اپنے ایک صحابی ابن ابیوفا کے متعلق مطلب کہا کہ اللہم صلی اللہ مسل اللہ علیہ ابیوفہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں جی ہوزی یوسلی علیہ کم ٹھیک ہے نا جی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں وہاں پہ ہم پر بھی درود بھیجا جاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ ہے قرآنِ کریم میں کہ وہ امن ام امت اللہ خلافی ہاں نظیر کوئی है. بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں خدا نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو بلے کل قومن ہادن بلے کلِ قومن رسولن جی اور پھر خدا نے کہا کہ وہ رسول قدس نا کمن عَلَيْكَ قبل رسول لم نخصوص ہوں کا کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ठीक. تو ذکر کس کا کیا پچیس یا چھبیس جی ٹھیک ہے نا جی اور بے شمار آپ کا مانتے جی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں جی اب ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے چھبیس کا ذکر کیا تو باقی ایک لاکھ تیئیس ہزار کتنے باقی بچ کے نو سو پچہتر چھتر ننانوے ہزار مطلب یہ کہ تو اب وہ آپ یہ کہیں جی کہ جو دنیا کی تاریخ ہے اس میں اتنے آئے ہیں اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ بھی خدا کے نبی تھے کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ امن امت ان اللہ خلافی ہاں نظیر ولِ کلِ قومً ہادن ولِ کلِ تو وہ ایک قوم تھی نا اس میں بھی رسول آیا ہوگا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو رسول ہے وہ حضرت بدھ علیہ السلام ہیں اور ان کی تعلیم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑی نیکی کی تعلیم ہے بڑی हुँ. پاکیزگی کی تعلیم ہے خواہشات کو تج کرنے کی تعلیم ہے بڑی اچھی تعلیم ہے جی تو اس میں اگر ان کو کہہ دیا جائے تو اس میں ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں नहीं. قرآن کے عین مطابق ہے ہم حسنِ زن رکھتے ہیں जी. بلکہ بعض جو محقق علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا نا ایک ذوال جی وہ اصل میں مہاتما بولتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ -کفل کا مطلب ہے والا اور ان کا جو شعر تھا اس کا نام تھا کپل وستو ٹھیک ہے تو عربی میں چونکہ پے نہیں ہے جو موجودہ عربی हुँ. ہے تو ان کا جی یہ پے کو فے سے بدل دیا ہے تو بن گیا ذوالقفل یعنی کفل والا کپل وسط تو بعض محققین علماء کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد مہاتما بدھ ہیں ٹھیک ہے بعض اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت بودھ علیہ السلام ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مولانا قاسم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کرشن بھی خدا کے نبی تھے اور رام بھی خدا کے نبی تھے चीक. اور زرطش تو تھے ہی خدا کے نبی जी. ان کے متعلق تو بہت سے لوگوں کا اتفاق ہے हुँ. اس لیے ان کو علیہ السلام کرنے سے ناراض نہیں ہونے چاہیے سلامتی بھیجتے ہیں نا ہم کون سا ان کو کوئی گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ایک دفعہ میں سمجھ میں آ گیا ہوگا میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ تین دفعہ یہ جواب دوبارہ دیں تو ہمارے ساتھ اس وقت سلیم صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈی احمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلیم صاحب وعلیکم السلام میں <Sansion> کافی عرصے سے آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں <Sansion> اور بڑا میں آبزرو کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں دو چیز میں نے بات نوٹ کی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نان احمدیہ کو نا جو بات کرتے ہیں ان کے مولوں پر ان کے مذاہب پر ان کے یہ بہت نفرت آمیر آنسر شامل ہوتا ہے اس کے اندر نمبر ٹو آپ کے پروگرام میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے جتنی شخصیت پرستی کے اوپر ہوتی ہے یہ بس شخصیت کی پرستش کرو چاہے وہ رسول کی ہو یا اس قسم ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے ایمان میں فرق یہ ہے کہ ہم اللہ پر اس کے رسول پر اس کے فہستوں پر اس کی کتابوں ایمان رکھتے ہیں ہمارا پختہ یقین ہے آپ کا ایمان یہ ہے کہ جی آئی کورٹ نبی آیا آپ رسول کی بات ہے رسول آئیں گے قیامت تک آئیں گے لیکن نبی نہیں آئے گا نہ کوئی وہی آئے گی آپ نبی آئے ہیں ان کے اوپر وہی آئیے آپ اس کے نظر سے بات کر کے ان کے اوپر جو وہی آئی ہے اس سلسلے سے ان کی جو صحابی ہیں ان کی روایات سے بات کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ ہم دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کا ہواریوں کا ریفرنس دیتے نبی صحمت نے کبھی بھی ان کی کے ریفرنسز سے بات نہیں کی تھی اور دوسرے یہ کہ نبی وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر وہی آئے گی جی جی آپ بولتے نبی صاحب کہا تھا میرے باپ وہی آتی تو حضرت عمر رضی السلم کو آتی ہے بخاری مسلم شریف میں بھی ہے اس کا بھی حوالہ بس یہ ہے میرا سوال بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جی. کے سوال کا آ, ایک اور میرے ساتھ کالر موجود ہیں زفر صاحب ہونے بھی ٹیلی لائن پر لیتے ہیں ظفر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام السلام <coughs> ارے سر میں نے آپ سے ایک تھوڑا سا سوال پوچھنا کہ کاف میں جو علیہ اسات کے ساتھ جو بزرگ تھے وہ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی تعلیم یا نبی کا علم جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے تو جو مطلب بزرگ تھے انہوں نے ان کو مطلب بتایا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے پھر وہ سفر میں جو انہوں نے بچے کو پھوف مار دیا پھر وہ کشتی میں سرار کر دیا پھر دوار کو مرمت کیا تو یہ مطلب سارا کچھ کیا تھا مطلب کہ کہا تھا کہ آپ میرے آپ سب نہیں کر سکے تو سلام کو ادا کر دیا تو یہ اس کو تھوڑا سا واقعہ بتائیں کیا ہے شکریہ چلیے بہت شکریہ صاحب ہمارے پاس پروگرام میں تقریباً نو سے دس منٹ کا وقت ہے جی اور جو <coughs> باتیں کی ہے نا وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو یا تو ان کی من گھڑت ہے جی یا ان کے علمان نے ان کو بتائی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری جو بات کرتے ہیں نون احمدیث کی تو آپ مولوی کی بات کرتے ہیں اور بڑی نفرت سے بات کرتے ہیں उहुँ. نفرت سے بات نہیں کرتے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے مولوی نے آپ کو کس قدر دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا ہے اور آپ کو وہ دین گھڑ کے پیش کیا جس کا قرآن اور سنت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم تو آپ کے سامنے قرآن کریم سے حوالے پیش کرتے ہیں اور وہ ساری باتیں پیش کر اب دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ, علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے, حوالے, حوالے, حوالے, حوالے, حوالے سے بات کرتے ہیں ہماری کے حوالے سے تو بات نہیں کرتے حالانکہ آپ نے اپنے صحابی کو کہا کہ یہ میرا ہماری ہے اور <تصحاب> ہماری جو ہے وہ تو ایک اعلیٰ بائی کا درجہ ہے جی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یازینام کون و انصار اللہ کما کالحین اللہ کال الحواری جی. نہ اب عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان حواریوں کے نشے کرنے پر چلنے کی تلقین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسے ہو جاؤ جیسے کہ عیسیٰ کے ہواری تھے جی اور آپ کہتے ہیں ہم تو ہواریوں کے حوالے سے بات نہیں کرتے اور خدا کہتا ہے ہماریوں کے حوالے سے بات کرو بلکہ ہواریوں جیسی بات کرو ٹھیک جی. ہے جی. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ دین کو نہیں جانتے آپ قرآن کو نہیں جانتے آپ کو عربی کا نہیں پتہ اور آپ اپنے پاس سے گھڑ کے ایک ایسا حوالہ پیش کر رہے ہیں جو خود آپ کی اس کتاب کے خلاف ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں نہ آپ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں آپ اپنے مولوی کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں احمدی مسلم کے خلاف نفرت ہے ٹھیک ہے جتنی نفرت پاکستان میں اور ہندوستان میں احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف رکھی جاتی ہے ہم تو اس کا عشر شیر کے عشرِ شیر کا عشرِ شیر بھی نہیں پیش کرتے ٹھیک ہے اگر ہماری کسی بات سے آپ کو لگتا بھی ہے نا تو وہ اس سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا کم ہے جو ہمارے خلاف وہاں پہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور خدا نے کیا کہا قرآن میں کہ جزا سید سید و مسلوحہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کہ تم سے کی جائے ٹھیک اور لاہب اللہ جہرب البن القعل علّہ منظلِم کہ اللہ تعالیٰ برائی کو زور سے پیش کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ تم پر ظلم کیا جائے تو ہم تو اتنی کیا اس سے لاکھوں گنا کم کر کے پیش کرتے ہیں اس لیے آپ ٹھنڈے دل سے غیر متصبانہ طریقے سے غور کریں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس دین کی بنیاد مولوی کے فتو کے اوپر نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا جی کہ نبی تو نہیں آئیں گے رسول آئیں گے حالانکہ آپ کے علماء کے کا یہ فتویٰ ہے کہ رسول بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور قرآن کی روح سے نبی اور رسول کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے میں نے بہت سے مولویوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کسی جگہ قرآن سے کوئی حوالہ ہو کہ نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک بھی حوالہ کسی کا نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی اور ہوتا ہے رسول اور ہوتا ہے اب اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کریں تو وہ کہتے ہیں جی اب جیسے انہوں نے کہا نا کہ رسول آئیں گے حالانکہ ان کے علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے आ, نبی شا... شریعت کے بغیر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی نہیں دی لیکن قرآن میں ان کو رسول تو ان کے پاس تو شریعت نہیں تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیں یہ کہیں گے جی ان کے پاس شریعت تھی لیکن نہیں تھی حسن میں شریعت ان کو بھی رسول کہا تو یہ کہنا کہ جی رسول آئیں گے نبی نہیں آئیں گے یہ بھی آپ کی بات غلط ہے اور آپ کا یہ آپ پول کھلتا ہے کہ آپ کو دین سے کوئی بھی مس نہیں ہے سوائے ایم دیا مسلم جماعت کی نفرت کے اس لیے جس نفرت کا الزام آپ نے ہم پر لگایا ہے وہ کافی وضاحت کے ساتھ خود آپ کے اوپر ثابت ہو گیا اس لیے آپ اللہ سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور ہم سمجھا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو آیات پیش کرتے ہیں ہم نے جو اس پروگرام میں اور اس سے پہلے بھی آیات پیش کرتے رہے ہیں آپ اس کو دعا کے ساتھ پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو حق جو ہے وہ, وہ مل جائے ٹھیک ہے اور تو کوئی ان کے پہلے نہیں تھا جو سوال کا نہیں کوئی ایسی بات نہیں وہ انہوں نے کہا جی آپ وحدانیت پہ نہیں شخصیت پہ بات کرتے ہیں نہیں کریں ہم تو ہم تو سر کو برا برا سمجھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ جی اور کسی شخصیت کی आ, پرستی کی بات نہیں کرتے آج تک نہیں کی اور ہے. بلکہ حضرت مسیح محمد علیہ صلاح وسلام نے تو یہ بڑے زور سے ہی کہا ہے کہ میں شخصیت پرستی کے لیے نہیں آیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا اور آپ کی زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں بدھ کی طرح بیٹھ کے پوجا جاؤں گی جی اور میں اوپر کرسی پہ بیٹھا ہوں اور سارے ارد گرد میرے نیچے زمین پہ بیٹھے ہوں تو یہ تو اللہ رحم کرے ایم جی مسلم جماعت پہ اور بڑے الزام لگائیں لیکن یہ شخصیت پرستی کا یا اس طرح हाँ. کے انسان پرستی کا الزام بالکل نہیں لگ سکتا پاسبل ہی نہیں ہے چلیے ظفر صاحب نے بات کی تھی کہ سورہ کہاف میں جو واقعہ پورا ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت چاہتے ہیں اس کے بارے میں بات انہوں نے بڑی بنیادی اور اچھی کی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی اور سے کہے کہ تم مجھے علم دو مجھے سکھاؤ میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ میں تم سے کچھ سیکھ سکوں اور وہ بھی علم جو تھا وہ روحانی علم تھا کوئی بھڑائی کا کام تو سیکھنے گئے نہیں تھے یا کوئی اور کوئی ٹھیک ہے کاشتکاری کوئی دنیا دوسرا کام سیکھنے نہیں گئے تھے وہ روحانی علم سیکھنے گئے تھے حضرت مسلم اور رضہ نے جو تفسیر کبیر میں اس صورت کی تفسیر کی ہے اس میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ساتھی تھے نا اور یہ جو سفر تھا یہ اصل میں روحانی سفر ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے اور اس کے جو واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی صل اللہ علیہ و کی میراج کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اس میں جو واقعات ہوئے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے حضرت مصلام کے ساتھ واقعات پیش آئے اور اس میں جو ساتھی حضرت مص الام کے تھے وہ اصل میں نبی کریم صلی صل اللہ علیہ و تھے جن کو روحانی طور پر اور کشفی طور پر اللّہ تعالیٰ نے یہ دکھایا اور پھر وہ دونوں گئے اور پھر Uh, مجموع باہرین پہ یعنی دو دریاؤں کے دو سمندروں کے سنگم پر ایک اور نوجوان ملا اور وہ حضور نے فرمایا کہ وہ حضرت علیہ اسلام تھے تو یہ uh, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نبی تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے علم پاتا ہے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے بندے کو کہا کہ تم مجھے سکھاؤ ٹھیک ہے اور تو کچھ سیکھ سکتا ہے لیکن جو روحانی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا اس کو دوسرا بندہ کوئی نہیں سکھا, سکھا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم اپنے زمانے میں اس کو دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ انصاص پروگرام کے ہم تقریباً اختتام تک موجود ہیں جی اور آخری دو منٹ ہیں ہمارے پاس بات اگر آپ کرنا چاہے تو جی بس مجھے یہ حسرت ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی ہمارے پروگرام کے مطابق کوئی سوال کرے جی ہاں لیکن آج تک بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ہمارے پروگرام میں جو ہمارا جو موضوع ہے جو کانٹینٹ ہے اس کے مطابق سوال کیا جائے جو میں نے آپ کو سماجی صورتحال بتائی ہے جو میں نے آپ کی معاشرتی صورت بتائی ہے اور پھر مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جو پاکستان میں حالات ہیں وہ ٹھیک ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بالکل مخالف ہے اور متضاد ہے اور یہاں پہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اسلام تو ہے انسانیت کا مذہب اور اسلام کے اس نہری رسول جو ہمیں جن کے پر عمل کرنا چاہیے تھا وہ یہ کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں اس لیے ہم آئندہ سے اپنے خاندان والوں کو بتائیں گے کہ تم بھی انہی باتوں پر عمل کرو تاکہ پاکستان کینیڈا بن جائے جا. پاکستان آسٹریلیا بن جائے پاکستان یورپ بن جائے اور پاکستان امریکہ بن جائے تاکہ کسی پاکستانی کو کسی ہندوستانی کو وہاں سے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے جہاں وہ پیدا ہوا پلا بڑا اس کو اپنے دین کی خاطر اپنے معاشیات کی خاطر اپنے سماج کی خاطر اس کو نکلنا نہ پڑے وہاں سے جی ہاں وہیں پہ رہے اپنے ماحول میں اور اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ہمیں سے بہت سے جو ہیں وہ جو انہیں سہولیات سے یہاں فائدہ اٹھاتے ہیں اگر وہ وہاں پہ ملنی شروع ہو جائیں جی ہاں تو ہم لوگ وہاں پہ جانے کو تیار ہیں بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہوگا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز یا بڑے بڑے جو اس طرح کے ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں وہاں پہ ہم بچوں کو بھیجیں گے وہاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے لیکن جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مکانوں کے اوپر رشتے داروں نے قبضہ کر لیا ہے yeah. یا کوئی اور جو ہے نا وہ قبضہ گروپ مافیا ہے جو yeah. ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے یا پھر یہ کہ وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے ریڈ ٹیپزم اتنا ہے جگہ جگہ پہ رشوت مانگی جاتی ہے وہ بےچارے مشکل سے چند مہینے نکالتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بچارے واپس آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ صورت حال ہے کہ اگر آپ لوگ اس بات کے اوپر توجہ کرتے ہیں جو میں نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور آپ کھلے دل سے اس کا اطراف کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو باتیں تم نے کی ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کو اپنے خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کریں اور پھر یہ کہ ہم اگر دین قبول کریں گے تو اللہ کی خاطر کریں گے ہم اللہ کی کی پرواہ ہیں انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے لیکن کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی بالکل مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ اللہ ہے. تعالیٰ سب کو ہدایت دے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انصر رضا صاحب سامعین ہم اپنے آج کے پروگرام کے اختتام تک پہنچتے ہیں یہ سن 2018 کا آخری پروگرام تھا ہمارا انشاءاللہ جب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو نیا سال شروع نیا ہو, ہو چکا ہوگا کی طرف سے تمام سامعین کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور میں سن رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا نیا سال نہیں ہے جی لیکن سوال یہ ہے کہ سورج بھی خدا کا پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند اس لئے بنائے ہیں اور ان کی گردش اس لیے بنائی ہے تاکہ تم گن سکو اور حساب رکھ سکو ٹھیک ہے تو جب سورج کے حساب سے سال ہے تو وہ سورج بھی ہمارے خدا کا ہے ٹھیک ہے اس کا جو نکلنا اور غروب ہونا ہے وہ خدا کے حکم سے ہے بالکل اس لیے وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہر ملک ملک, ملک موست کے ملک خدائے ماست کہ ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ میرے خدا کا ملک ہے بالکل. اسی طرح سورج بھی میرے خدا کا ہے چاند بھی میرے خدا کا ہے ستارے بھی میرے خدا کے ہیں بالکل. اس لیے اگر سورج کے حساب سے ہم سال گنتے ہیں تو وہ بھی ہمارے خدا کا ہے چاند کے حساب سے گنتے ہیں تو وہ بھی ہمارے خدا کا ہے اس لیے آپ کو ہیپی نیو ایئر اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے چلیے بہت شکریہ یہی الفاظ ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے بھی سامعین تمام لوگوں کو نیا سال مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہ سال ہم سب کے لیے بابرکت کریں اسلام کے کے لیے دنیا کے لیے ہم کے لیے ہو انی الفاظ کے ساتھ سفیر راجپوت کو اجازت دیجیے انصر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی انیس صاحب آج میرے ساتھ کنٹرولز پر تھے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو. شری کل ان محمد رسول بعد بالله من شیت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 د بدری صاحبہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن الربی انصاری کا ہے حضرت عبداللہ بن الربی کا تعلق خضرج قبیلے کی شاخ بنو ابجر سے تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن امر تھا آپ بیت اقبا ثانیہ بھی شامل تھے اور آپ کو غزل بدر اور عہد اور جنگ موتہ میں شامل ہونے کی نصیب ہوئی جنگ موتہ میں آپ نے شادی دوسرے صاحبی ہیں حضرت عطیہ بن وغیرہ یہ غزہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان کے متعلق اس اتنی معلومات ہیں کہ آپ شامل ہوئے گئے بدر میں پھر حضرت سہل بن قیس ہیں ان کی والدہ کا نام نائلہ بن تو سلامہ تھا اور مشہور شاعر حضرت قاب بن مالک کے آپ چچاد بھائی تھے سہل نے غزوہ بدر اور عہد میں کی اور غضبۂ عہد میں جامع شاد نوش کیا حضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہر سال شہدائے عہد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے جب آپ اس گھاٹی میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے السلام علیکم دما صبرتم تم فنِ محبتار سور رات کی آیت ہے وہاں السلام علیکم جائے سلام علیکم سے شروع ہوتی ہے اسلام ہو تم پر بس اب اس کے جو تم نے صبر کیا <تصفح> السلام علیکم بما صبر تو فنیم و قبدار بس کیا ہی اچھا ہے گھر کا انجام اس گھر کا انجام آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا پھر حضرت معاویہ بھی جب حج حاجیہ عمرہ کے لیے آتے تو شہدائے عہد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لیتا انی وہ در تو ماں اسحابل جبل کے آکاش میں ان پہاڑ والوں کے ساتھ ہو جاتا یعنی مجھے بھی اس دن شہادت کرتا ہوتی اسی طرح جب حضاد بن نبی وکاس غابہ جو کہ مدینہ کے شمال مغرب میں واقع گاؤں ہے اپنی جائدادوں پر جاتے تو شہدائے عہد کی خبروں کی اجازت کرتے تین مرتبہ انہیں سلام کہتے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے اور انہیں کہتے کہ کیا تم ان لوگوں پر سلامتی نہیں بھیجو گے جو تمہاری سلام تمہارے اسلام کا جواب دیں گے جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ قیامت کے دن اس کے سلام کا جواب دیں گے ایک مرتبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن عمیر کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں روک کر دعا کی اور عسایت کی تلاوت سنائی کہ من المعمنہ رجالم صدا کو ماں احد اللہ علیہ من من وَمَا ہُ منقدن تبدیلا مومنوں میں ایسے مرد جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا رجاعل سدا کو مَا عہد اللہ علیہ بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی مدد کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی پھر آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہید ہوں گے تم ان کے پاس آیا کرو ان کی زیارت کیا کرو اور ان پر سلامتی بھیجا کرو قسم ہے اس ذات کی جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو بھی ان پر سلامتی بھیجے گا یہ اس کا جواب دیں گے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں آتے ان کے لیے دعا کرتے اور سلامتی بھیجا کرتے حضر صاحب بن قیس کی بہنیں حضرت اور حضرت عمرہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مان لائیں اور آپ کی بیعت سے سیریاب ہوں پھر اگلے صاحب بھی ہیں حضرت عبد اللہ بن ہمر الاشیر ان کا تعلق بنودان سے ہے جو کہ انصار کے حلیف تھے آپ نے غزل بدر میں اپنے بھائی حضرت خارجہ کے ہمراہ شرکت کی اور آپ غزل حد میں بھی شامل ہوئے تھے ان کی دواجہ کا نام حضرت امر ثابت بن ہارسہ ہے جو آضر سرا سلم کوئی ایمان لائیں حضرت عبداللہ بن حمیر ان چند صاحب میں سے تھے جو غزوہ عہد حضر میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ درے پر ڈٹے رہے جب باقی صحابہ فتح کا نظارہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی باقی جماعت سے ملنے کے لیے نیچے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حمیر انہیں نصیب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے پہلے اللہ تعالی کی حامت بیان کی اور پھر اللہ اور اس رسول اللہ صلی ع کی اطاعت کرنے کی نصیحت کی لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور چلے گئے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ درے پر دس سے زیادہ صحابہ نہ بچے اتنے میں خالد بن ولید اور اکرم بن ابو جہل نے درہ خالی دیکھ کر جو اصحاب باقی رہ گئے تھے ان پر حملہ کر دیا اس کلیل جماعت نے ان پر تیر برسائے یہاں تک کہ ان تک پہنچ گئے اور آن کی آن میں ان کو شہید کر دیا ان سب کو اس کی مزید تفصیل مزید شیران صاحب نے خاتم الختم میں لکھی ہے واقعہ کی عہد کے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عہد کے دامن میں ڈیرہ ڈال دیا ایسے طریق پر کہ عہد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا اس کی حفاظت کو آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں پچاس تیر انداز صاحبی وہاں متعین فرما دیے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خار کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے جائیں آپ کو اس درے کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جور سید تکرار فرمایا یعنی بار بار فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے حتی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آ ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ ہٹ, اس جگہ سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹانے کا حکم جاوے جا یعنی آپ کی طرف سے حکم جائے اسی طرح اپنے آنکھوں کو پوری طرح مضبوط کر کے آپ نے لشکر اسلامی کی سخت بندی کی اور مختلف دستوں کی جدہ سے جدہ امیر جد فرمایا جب عبداللہ بن جور کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی تھے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں عبداللہ نے انہیں روکا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدی ہدایت یاد دلائی مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے اس لیے وہ باز نہ آئے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ ہو لے درا خالی نہ چھوڑا جائے اور اب چونکہ فضا ہو چکی ہے اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں اور سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے پانچ سات ساتھیوں کے در کی حفاظت کے لیے کوئی نہ رہا خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور سے درے کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً درے کا رخ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل بھی رہے سہے دستے کے ساتھ کو ساتھ لے کر تیزی سے کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن میں شہید کر کے اسلامی لشکر کے عقب پہ اچانک ہملاور ہو گئے اگلا ذکر ہے حضط و بید بن اوس انصاری کا بلدیت اوس بن مالک حض و بید بن اوس نے غزوہ بدر میں شرکت کی اور آپ نے غزوہ بدر میں حضرت عقیل بن ابو طالب کو قیدی بنایا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت عباس اور حضرت نوفل کو بھی قیدی بنایا جب آپ ان تینوں کو رسی سے باندھ رہے باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لقد آنا کا علم الگی کہ یقیناً اس معاملے میں ایک موز فرشتہ نے تمہاری مدد کی ہے اسی بنا پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقرر کا لقب و فرمایا یعنی زنجیر میں جکڑنے والا ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس کو غزر بدر میں قیدی بنانے والے حضرت حضرت ابو الجسر کعب بن امر تھے حضرت عبید بن اوس نے حضرت عمامہ بن عنعمان سے شادی کی حضرت ومامہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی بیت سے فیضیاب ہوں جو. ذکر ہے حضرت عبداللہ بن جور کا جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے غور صاحب جی کے ذکر میں وہ بھی تھے اپنے گروپ کے لیڈر اور عبداللہ بن جور کے نائب کی حیثیت سے آپ ان ستر انصار میں سے تھے جو بیتے اقبا ثانیہ میں شامل ہوئے اور آپ عزبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے اور غزبۂ اہود میں آپ کو شاد ال ہوئی حضرت ابو العاص جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے جنگ بدر میں مشرقی کی طرف سے شامل ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن جور نے انہیں قید کیا تھا یہ تفصیل اس کی بیان کرتے ہوئے سیر خاتم البین میں حضرت, بن نے انہیں قید کیا میں حضرت بن لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ابوالاصفی اسیران بدرمے سے تھے ان کے فدیہ میں ان کی زوجہ یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے جو ابھی تک مکہ میں تھیں کچھ چیزیں بھیجی ان میں سے ان کا ایک ہار بھی تھا یہ ہار وہ تھا جو حضرت ختیجہ نے جہیز میں اپنی لڑکی زینب کو دیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس ہار کو دیکھا تو مرحومہ ختیجہ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی اور آپ چشمے پراب ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا اگر تم پسند کرو تو زینب کا مال اسے واپس کر دو صحابہ کو اشارہ کی دیر تھی زینب کا مال فوراً واپس کر دیا گیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد فی دیا کہ قائم مقام ابو لاس کے ساتھ یہ شرط کر کی کہ وہ مکے میں جا کر زینب کو مدینہ بھیجوا دیں گے اور اس طرح ایک مومن روح دار کہر سے نجات پا گئی اور کچھ عرصے بعد ابوالعص بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاون بھی پھر اکٹھے ہو گئے غزوہ عہد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان پچ... حض... عبداللہ بن جور کو ان پچاس تیر اندازوں کے دستے کا مسلارم کر فرمایا جسے آپ نے مسلمانوں کے حق میں واقعہ درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا باقی تفصیل تو عبداللہ بن ہم کے واقعہ میں بیان ہو گئی ہے اور کچھ مزید یہ ہے شیر صاحب نے لکھی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عہد کے دامن میں ڈیرا ڈال دیا ایسے طریق پر کہہود کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ اور مدینہ گویا سامنے رہا اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا <تصفح> آپ نے یہ انظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں پچاس تیر انداز صحابی بھی وہاں متعین فرما دیئے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے جائیں <تصف> جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ آد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی حفاظت کی اس قدر خیال تھا حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جور سے یہ تکرار سے فرمایا کہ دیکھو یہ درہ در کسی صورت سے خالی نہ رہے اور اگر فتح بھی ہو جائے دشمن پسپا ہو کے دوڑ جائے تب بھی تم نے جگہ نہیں چھوڑنی اور مسلمانوں کو اگر شکست ہو جائے اور ہم دشمن پہ غالب آ جائیں تب بھی تم نے نہیں چھوڑنی حضرت عبداللہ حضرت برآبن آظم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد کے دن پیادہ فوج پر حضرت عبداللہ بن جوبیر کو مقرر فرمایا اور یہ پچاس آدمی تھے اور ان سے فرمایا کہ اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا خواہ دیکھو کہ پرندے ہم پر جھپٹ رہے ہیں اپنی جگہ پر رہنا تا ہے کہ میں تمہیں نہ بلا بھیجوں اور اگر تم ہمیں اس حالت میں بھی دیکھو کہ لوگوں کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں ہم نے رون ڈالا ہے تب بھی یہاں سے نہ صرکنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں چنانچہ مسلمانوں نے اس شک... ان کو شکست دے کر بھگا دیا برا کہتے تھے کہ بخدا میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں زمانے میں فوجوں کے ساتھ عورتیں بھی جایا کرتی تھیں ان کو جذبات گبھارنے کے لیے ان کی پازیبیں اور پنڈیاں لگی ہو رہی تھیں حضرت عبداللہ بن جور کے ساتھیوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لوگوں چلو بنیمت حاصل کریں تمہارے ساتھی غالب ہو گئے تم کیا انصار کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن جور نے کہا کیا تم وہ بات بھول گئے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر سے فرمائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بخدا ضرور ہم بھی لوگوں کے پاس انہوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے جو جگہ چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ بخدا ضرور ہم بھی ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور غنیمت کا مال لیں گے یہ غنیمت کا مال وہاں لے رہے ہیں باقی تو ہم بھی جائیں جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے منہ پھیر دیے گئے اور شکست کھا کر بھاگتے ہوئے لوٹے یعنی پھر دشمن نے حملہ کیا اور یہ فتح جو ہے الٹی پڑ گئی یہی وہ واقعہ یہ لکھتے ہیں حضرت برا کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ رسول تمہاری طرف سے کچھ جماعت میں کھڑا تمہیں بلا رہا تھا آل عمران کی عائد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ رہا اور کافروں نے ہم سے ستر ہم میں سے ستر آدمی شہید کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جنگ بدل میں مشرکوں کے ایک سو چالیس آدمیوں کو نقصان پہنچایا تھا ستر قیدی اور ستر مقتول ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے جنگ بہت کائی کہ کیا ان لوگوں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا جب دیکھی شکست جو فتح جو ان کی شکست تھی کافروں کی فتح میں بدل گئی اور انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے درجے سے مسلمانوں کو زیر کر لیا تب اس نے کہا کہ کیا تم میں محمد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے تین بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو کہافہ کا بیٹا ہے یعنی حضرت ابو بکر ہیں پھر تین بار پوچھا کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ہے یعنی حضرت عمر کے بارے میں پوچھا پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور سلام نے ہر دفعہ پوچھنے پر یہی فرمایا تھا کہ جواب نہیں دینا پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے یہ تین لیڈر ہو سکتے تھے ان کے یہ تینوں مارے گئے یہ سن کر حضرت عمر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اے اللہ کے دشمن بخودات میں جھوٹ کا ہے جن کا تم نے نام لیا اور سب زندہ ہیں جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے ابو سفیان بولا یہ مارکہ کا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح تم ان لوگوں میں سے کچھ ایسے مرد پاؤ گے مردے پاؤ گے جن کے ناک کٹے گئے ہیں یعنی مسئلہ کیا گیا اس نے لکھا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا اور میں نے اسے برا بھی نہیں سمجھا پھر اس کے بعد وہ یہ رجدیہ فکرہ پڑھنے لگا اولو حبل اولو ہوبل حبل کی جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس اسے اسے جواب نہیں دو گے اب صحابہ نے کہا یارسول اللہ ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا تم کہو اللہ و علّہ اللہ ہی سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے پھر ابو صفیان نے کہا عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سم کو فرمایا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے براہ بن اعظم کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکوم کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں حضرت مسلم و اطلاعنہ نے کہ باقیوں کو کافی تفصیلی ایس کی ہے روشنی ڈالی ہے حوض بائے پر پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے اور جو کفار کے ریلے کی ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے کفار کے پیچھے ہٹتے ہی وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک کو انہوں نے اٹھایا اور ایک صحابی عبیدہ بن الجرہ نے اپنے دانتوں سے آپ کے سر میں گھسی ہوئی کیل کو زور سے نکالا جس سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے تھوڑی دیر بعد رسول اللّہ صلی اللہ و سلم کو ہوش آ گیا اور صحابہ نے چاروں طرف سے میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو, ہو جائیں بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے جب تامنے کو میں بچا کھچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا ہم نے محمد کو مار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا تا ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیق حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر دے پھر کیونکہ مسلمان ابھی کمزور حالت میں تھے اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملے کا شکار ہو جائیں جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی حکم فرمایا کہ کوئی جواب نہ دیں پھر ابو سفیان نے آواز دی ہم نے عمر کو بھی مار دیا تب عمر جو بہت جوشیلے تھے انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور اس کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا یا اول یا اولبل اولوبل کہ ہمارے معزز بدھ قبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے وہی رسول کریم مسلموں فرماتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیب فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمانوں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں لیکن اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ کی روح بے ہو گئی اور آپ صلی اللہ سلم الاہید جو عرشد صاحبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں فرمایا کہ, کہ کہو اللہ اعلیٰ واجل اللہ اعلیٰ واجل تم جھوٹ بولتے ہو حبل کی شان بلند ہوئی ہے اللہ واضح لا شریک ہی موز ہے اور اس کی شان ہی بالا ہے اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی اس فرماتے ہیں کہ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی پر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے لیکن اس اس نعرے کو سم کے یہ جوش دیکھ اور جس کا فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے مسلم اور مزید فرماتے ہیں ایک آج کی تشریح میں کہ فلیح حضر اللہ زینہ یا جو ان توسیبہ ہوں فطنت اور یو سیبہ ہوں عذاک النلیم یعنی جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں چنانچہ دیکھ لو اور حمتنہیں دیکھ لو کہ جنگ عہد میں اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے پچاس صفائی مقرر فرمائے تھے اور یہ درہ اتنا اہم تھا کہ آپ نے ان کے افسر عبداللہ بن جبیر انصاری کو بلا کر فرمایا کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا مگر جب کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا تو اس درے پر جو سپاہی مقرر تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اب ہمارا یہاں ٹھہرنا بیکار ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونے کا ثواب لے لیں ان کے افسر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو رسول اللّہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوا فتح ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا اس لیے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کہ رسول کریم ان لوگوں نے باقی ساتھیوں نے ان کے کہ یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خا فتح ہو جائے پھر بھی تم نے نہیں ہلنا آپ کا مقصد تو صرف تاکید کرنا تھا اب جب کہ فضا ہو چکی ہے ہمارا یہاں کیا کام ہے چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر اپنے اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے اس درے کو چھوڑ دیا صرف ان کا افسر اور چند صپائی یعنی عبداللہ بن جو بیر اور چاند صپاہی رہ گئے اور جب کفار کا لشکر مکہ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خالد بن ولید نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو درے کو خالی پایا انہوں نے عمر امر بلاس کو آواز دی یہ دونوں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور کہا دیکھو کیسا کہ اچھا موقع ہے آؤ ہم مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے دیں چنانچہ دونوں جرنیلوں نے اپنے بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلامی لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے اور چند مسلمان جو وہاں موجود تھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسلامی لشکر پر پشت پر سے حملہ کر دیا کفار کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح کی خوشی میں ادھر ادھر پھیل چکے تھے ان کے قدم جم نہ سکے صرف چند صحابہ دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ بیس تھی مگر یہ چند لوگ کب تک دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے آخر کفار کے ایک کی وجہ سے مسلمان سپاہی پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تن تہنا رہ گئے اسی حالت میں آپ کے خود پر ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خوت کا کہ کیل آپ کے سر میں چپ گئے اور آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑے میں گر گئے جو, جو کہ وہ چھپا پہلے کہ کے پھر ایک صاحب نے وہ کیل نکالے اور ان کے دام پہ ٹوٹ گئے جو بعض شریروں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کھود کر ڈھانپ رکھا تھا ایک گڑھا بنایا ہوا تھا اور اس پہ گھاس پھوس رکھا ہوا تھا پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ گڑھا ہے اس میں آہد رس وسلم گرے اس کے بعد کچھ اور صحابہ شہید ہوئے اور ان کی لاشیں آپ کے جسم مبارک پر جایا گئیں اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں مگر وہ صحابہ جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے کفار کے پیچھے ہٹتے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گر جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالا تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں اور آپ انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکا اس لیے لگا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے اب یہ سننے والی بات نتیجہ اب نکال رہے ہیں آپ کہ اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عرضی شکست کا چرکا اس لیے لگا اس لیے نقصان پہنچا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اشتہاد سے کام لینا شروع کر دیا اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح چلتے جس طرح نفس حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے نتیجے میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں تو ایک بے حقیقت شے ہیں اگر وہ ذاتی اشتہاد سے کام لے کر اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑتے جس پر رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم نے انہیں اس ہدایت کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ خواہ ہم فتح حاصل کریں یا مارے جائیں تم نے اس مقام سے نہیں ہلنا تو نہ دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا اللہ تعالیٰ نے ایساہت میں آپ رماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس عمر کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عمر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری اطاعت نہیں بجا لاتے اور ذاتی اجتہادات اشتہادات کو آپ کے احکام پر مقدم سمجھتے ہیں اپنی ذاتی توجہ نکالتے ہیں یا خود ہی چشریاں کرنے لگ جاتے ہیں یا حکموں کی طویلیں کرنے لگ جاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا وہ کسی شدید عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں گویا بتایا گیا کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ کے اٹھنے پر اٹھو اور ایک ہاتھ کے گرنے پر بیٹھ جاؤ جب تک یہ روح زندہ رہے گی مسلمان بھی زندہ رہیں گے اور جس دن یہ روح مٹ جائے گی اس دن اسلام تو پھر بھی زندہ رہے گا مگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کرنے والے ہوں آج ہم دیکھ لیں کہ یہی حال مسلمانوں کا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے اٹھ گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ آنے والے مسیح اور مہدی کو مان لینا اسے میرا سلام پہنچانا اور اسے حکم اور عدل سمجھنا ان سب باتوں کی تبیلیاں بھی لوگ کرنے لگ گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں بس یہاں اہمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک تمبی ہے کہ مسیح معورد کو قبول کر کے پھر کامل اطاط ہی کامیابیوں اور فتمخات کی ضمانت ہے بس ہر ایک کو اس اپنی حالتوں کے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک اس کے اطاعت کے معیار ہیں یہاں ایک پہلے بیان ہوا تھا وہ سفیان کے ساتھ اب اکرما بن ابوجیل تھے دوسرے میں تھا حضم السلم نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے صحابی کا ذکر کیا عمر بن آس کا ذکر کیا کہ انہوں نے درے پہ حملہ کیا بہت دوسری روایات میں دوسرے نام ہیں اس بارے میں مزید جو تحقیق کی ہے عیسائی نے وہاں بھی کتب سیرت میں خالد بن القلید کے ساتھ اکرما کے حملے کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ بھی ہے یہ بھی ملتا ہے ذکر کہ مشرقین نے اپنے لشکر کے گھڑ سواروں کو جن کی قیادت جن کی قیادت میں دیا تھا ان میں سے ایک عمر بن آس بھی تھے تو اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے پہاڑ کے درے پر خالی جگہ دے کر سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور بن بنا جہل ان کے پیچھے پیچھے آیا یوں ان تینوں امور کو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو پھر اس طرح اس میں مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے مسلم موت کے حوالے میں بھی اور باقی اس تاریخ کی کتابوں میں بھی کہ چونکہ مشرقی کے گھوڑ سواروں کے نگران بناس تھے اس لیے یہ بھی ساتھ ہوں گے کیونکہ ابو سفیان اکرمہ اور ابو الاس تینوں ساتھ ہوں گے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا حضرت عبداللہ بن جور کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل ہمراہ ابل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جور نے تیر چلائے یہاں تک کہ آپ کے تیر ختم ہو گئے پھر آپ نے لہذے سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ آپ کا نیزہ بھی ٹوٹ گیا پھر آپ نے ابن تلوار سے لڑائی کی یہاں تک کہ آپ شہید ہو کر گرے آپ کو اکرمہ بن ابو جہل نے شہید کیا جب آپ گر گئے تو دشمنوں نے آپ کو گھسیتا اور آپ کی نعش کا بدترین مسئلہ کیا آپ کے جسم کو نیزے سے اتنا چیرا کہ آپ کینتڑیاں بھی باہر نکل آئیں اور خوات بن جویر کہتے ہیں کہ اسفبد عبداللہ بن جور کی جب یہ حالت ہوئی اس وقت مسلمان وہاں گھوم کر پہنچ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر ہسا جہاں کوئی نہیں ہستا اپنی حالت بیان کر رہے ہیں اور اس مقام پر اونگا جہاں کوئی نہیں اگھتا اور اس مقام پر میں نے بخل کیا جہاں کوئی بخل نہیں کرتا یہ ایسی حالت تھی تو ان چیزوں تینوں چیزیں ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی کسی انسان سے ان سے کہا گیا کہ یہ کیا یہ کیا کیفیت ہے آپ نے کیوں کیا یہ حضرت حضوات نے کہا کہ میں نے دونوں بازوؤں سے اور ابو ہنہ نے دونوں پاؤں سے پکڑ کر حضرت عبداللہ کو اٹھایا میں نے اپنے امامے سے ان کا زخم باندھ دیا جس وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے مشرقین ایک طرف تھے میرا امامہ ان کے زخموں سے کھل کر نیچے گر پڑا اور حضرت بن جوبیر کی آنتیں باہر نکل پڑی میرا ساتھی گھبرا گیا اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے پیچھے دیکھنے لگا اس پر میں ہنس پڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت پھر ایک شخص نے اپنا ایک شخص اپنا نیزا لے کر آگے بڑھا اور وہ اسے میرے حلق کے سامنے لا رہا تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور نیزا ہٹ گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی ان کی کہتے ہیں نیند کیوں اونگ کیوں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونگ آ گئی اس حالت میں میں کچھ کرتا سکتا نہیں تھا نیزا میرے بالکل گلے کے قریب تھا لیکن پھر وہ نیزا ہٹ گیا اور جب میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے لیے قبر کھودنے لگا اس وقت میرے پاس میری کمان تھی چٹان ہمارے ہی سخت ہو گئی تو ہم اس کی نعش کو لے کر وادی اترے اور میں نے اپنی کمان کے کنارے کے ساتھ کپڑ دی کمان میں وطر بندی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں اپنی وطر کو خراب نہیں کروں گا پھر میں نے اسے کھول دیا اور کمان کے کنارے سے کپڑ کھود کر حضرت عبد اللہ بن جور کو وہاں دفن کر دیا اللہ تعالیٰ میں جس طرح حضرت اللہ بن بیر ان کے ساتھیوں کو وفا کے ساتھ اور حکم کی روح کو سمجھنے والا بنایا تھا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح حکم کو سمجھنے والے اور کامل اطاعت کرنے والے ہوں اور اس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو نادر الحسنی صاحب کینیڈا گئے جو بیس دسمبر کو پچاسی سال کی عمر میں وہ قضا الہ فات پاک اللّہ عن ال راج ہوں مرحوم ایک سال مخلص اور شریف النفس انسان تھے ان کی مالی قربانیاں بھی میاری تھیں مرحوم موسی تھے عثمان عثمان گان میں اہلی اور بیٹا ہیں جو ایم ڈی نہیں ہیں ان کے عبد الروف حسنی صاحب کے آپ بیٹے تھے جنہوں نے انیس سو اٹھتیس میں اپنے بھائی محترم منیر الحسنی صاحب کے بات بیت کی تھی عبدالرعف صاحب بھی پرہیزگار اور خاموش طبا اور تقویٰ شعر انسان تھے جب بس مسلم معاوت ریض اللہ نے شام کا دورہ کیا عبدالرعوف الحسنی صاحب کے گھر میں ایک رات کھانے کے لیے تشریف لے گئے نادرالحسنی صاحب کے اندر بھی اپنے باپ کی خوبیاں موجود تھیں اور آپ نے بھی اخلاص و خواہ میں اعلیٰ نمونہ پیش کیا امیرس کینیڈا لکھتے ہیں کہ مسجد بیت الاسلام کے بننے کے بعد سے ہر جمعے کے لیے یہ چار گھنٹے ڈرائیو کر کے کی سے مسجد پہنچتے پہنچ تھے اور اسی روز واپس بھی اپنے گھر سے شدبری چلے جاتے تھے آپ سے متعدد بار کہا گیا کہ نماز جمعہ کے بعد آرام کر کے اگلے روز واپس چلے جائیں لیکن آپ ہمیشہ اپنے مخصوص انداز میں کوئی نہ کوئی کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے تاکہ جماعت پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے یہ طریقہ آپ نے اپنی آخری بیماری میں بھی جاری رکھا اور سال نہ سال سے مسجد بیت الاسلام کے نماز جمعہ کے موضمن بھی تھے وضان دینے کا بھی ان کا ایک منفرد انداز اور اسلوب تھا اور جذبہ عجیب رکھتے تھے جس سے سننے والوں پر بھی ایک خاص وعد کی کیفیت اتاری ہو جاتی تھی مروم کی غیر احمدی اہلیہ سمیہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نادر الحسن صاحب کو اپنی وسیع جنتوں میں جگہ دے وہ اپنے گھر والوں اور جماعت کے لیے بہت سچے اور سیدھے صاف تعینت دار اور مخلص انسان تھے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اور اس سے بہت مشفقانہ سلوک کرتے ایک غیرحمدی غریب خاتون کی حسفت استطاعت پوشیدہ مدد کیا کرتے تھے جب ہم اس سے ملنے جاتے تو مرحوم نادر صاحب پہلے بازار جا کر اس کے لیے ضروری اشیاء خریدتے پھر ان کے گھر جاتے اور وفاظ سے قبل تک یہ سلسلہ جاری رہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا بیماری پر صبر کرنے والا انسان نہیں دیکھا ہر وقت الحمدللہ کے الفاظ زبان پر رہتے تھے کشیت اللہ سے لبریز دل کے ساتھ خدا تعالی سے مناجات کرتے پنج وقت نماز اور تہجد پابندی سے ادا کرتے گاہ جاننے والا ان کے نیک مزاج کا مطلف ہے محتضلق صاحب کینیڈا سے لکھتے ہیں کہ سیریا میں قیام کے دوران نادر الحسنی صاحب کے بارے میں سنا تھا حسنی فیملی جماعت کے ساتھ اپنا اخلاص اور خلافت سے وابستگی کے لیے معروف ہے کینیڈا پہنچنے کے بعد میری مکرم نادر الحسنی صاحب سے مسجد میں ملاقات ہوئی اب بہت نیک طباہ اور ہنس انسان تھے ان کے ساتھ گفتگو کے دوران میں ان کی خلافت سے محبت اور مسجد میں دوستوں سے ملاقات کے شوق سے بہت متاثر ہوا کہتے ہیں ان کی نمازوں کی پابندی ہم سب کے لیے ایک مثال تھی جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے <تصفح> کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اور بیٹا ٹورنٹو آئے اور خاکثار کو جماعتی انسان کے تحت ان کی خدمت کرنے کا کی توفیق ملی ان کے کفن دفن مدد کی توفیق ملی ان کی اہلیہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں تین مساجد ہیں اور سب نے مسلمانوں کی مسجد ہیں سب نے مجھ سے مرحوم کے جنازے وغیرہ کے بارے میں پوچھا لیکن میں نے انہیں جواب دیا وغیرہ ب... دی ہیں کہ مرحوم کا جنازہ اسی مسجد سے اٹھے گا جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے پھر یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کا تابوت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اپنے کزک صاحب نے کہا کہ اپنے چچا مکرم الحاج سامی کزک صاحب کی ایک بات یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں مرض الموت میں ان کے قریب تھا جب ان کے چسچادہ فوت ہوئے کزک صاحب کے چچا فوت ہوئے جب کہتے ہیں ایک دن انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ سید حضرت امیر المومنین اید اللہ کو اطلاع کر دو کہ جب کہ مجھے ان سے محبت ہے اور میں زندگی کے آخری دم تک خلافت کا خوف رہوں گا غالباً میرا خیال ہے خلافت سالسہ میں ہوں گی بات ان کی بہرحال جب بھی تھی یہ ان کے الفاظ تھے مرحوم نادر صاحب کے بارے میں بھی کزق صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم نادر صاحب کے بارے میں بھی میرا یہی تاثر ہے آپ بھی خلافت کے ساتھ بہت اخلاص اور وفا کا تعلق رکھتے تھے ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ من المنینا رجعالم فضا ماحد اللہ علیہ منقضع نہ مین انتظر و ماں بدل تبدیل اور پھر یہ کہتے ہیں کزر صاحب کے مرحوم کی خلفاء کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں حضمسلمت انیس سو پچپن میں سیریہ تشریف لے گئے تو ان کو حضور کی رفاقت کا شف حاصل ہوا اور تین مئی سیریہ کے ایم کے ساتھ انیس سو پچپن میں وہاں مجلس ہوئی کہتے ہیں مسلم عہد کے ساتھ اس مجلس میں حض مسلم عہد نے عربی میں باتیں کی ان سے اور اس تاریخی نشست کے بارے میں حض مسلم عہد نے فرمایا کہ آج سے اس نشست میں یہ بھی فرمایا مسلم عود نے کیونکہ یہ نشش جو ہے یہ مجلس جمعی ہے یہ تاریخی ہے اس لیے کہ آج سے نصف صدی سے زائد عرصہ قبل جبکہ آپ حضرات میں سے کئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مسیح عود کی طرف وہی کی تھی کہ یہ اونا لگا عبدالشام وائی بعد اللہ من العرب کہ عبدال شام اور عربوں میں سے اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندے تیرے لیے دعائیں کریں گے اور آج آپ کی موجودگی سے حضرت مسلم اور سیرین نحمدیاں وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کی موجودگی سے خدا کی یہ بات پوری ہو گئی اس سفر کے موقع پر حضرت مسلم اور تعلع انہوں کے ساتھ مکرم نادر الحسنی صاحب کی بعض یادگار تصویریں بھی ہیں ان کے پاس ان کے بھانجے عمار المسقی صاحب جو یہاں ہیں بشیر میں کہتے ہیں لندن میں ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا حضرت چودھری ص خان صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا محروم نے حضرت چودھری ص خان صاحب کی کتاب کا ترجمہ بھی کیا تھا جماعت کے ساتھ آپ کا بہت مضبوط تعلق تھا حضرت مسیمت اور خلفاء کے بارے میں کوئی ناروا بات پرتاش نہیں کرتے تھے ایک دفعہ آپ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ کسی غیرحمدی کے ہاں تعزیت کے لیے گئے وہاں پر سیریا کے ایک معروف عالم شیخ الوانی بھی اپنے کئی شاگردوں کے ہمراہ موجود تھے جن کو محروم نادر الحسنی صاحب اور ان کے بھائیوں کے احمدی ہونے کا پتہ تھا اس پر ان لوگوں نے احمدیوں اور دیگر مولوں کے درمیان اختلافی امور کا ذکر کرنا شروع کر دیا جب ان میں سے ایک نے حضرت وسیم اللہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو میرے ماموں مرحوم نادر نادرالحسنی صاحب جوش سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کرو حالانکہ یہ تین بھائی تھے اب شیخ البانی صاحب کے ساتھیوں کی تعداد پندرہ سے زائد تھی ان میں سے کسی ایک کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مناظرہ کرے بلکہ مناظرے کے بجائے انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور آپ تینوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن تعزیت پر آئے ہوئے دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اپنی بڑھائی کے دوران حضر مسیموت کو پیغام پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مکینکل انجینئرنگ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے آخری سال کے دوران ایک یہودیوں کے ایک فرقے سے عقائدی عقائد پر بحث شروع ہو گئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے پرنسپلس کو جا کے کہا مخالف کرو نے کہ اس کو کالج سے نکال دیں ورنہ ہم اس پر ایسا الزام لگائیں گے پڑھائی مکمل نہیں کر سکے گا تو بہرحال پھر پرنسپل کہہ رہے ہیں تو مرحوم نے خود ہی اپنا کالج تبدیل کر لیا اور امریکہ چھوڑ کر پھر کینیڈا آ گئے آپ کی ساری توجہ کا مرکز حضر مسیم علیہ السلام اور خلفاء کی کتب رہتی تھیں حضر مسیم علیہ السلام کی عربی کتب اپنی آواز میں پڑھ کر ریکارڈ کروائیں آپ نے اردو زبان سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے اور حضر مسیم علیہ السلام کے فارسی شعر کا عربی شعر میں ترجمہ بھی کرتے تھے اپنی عربی اور انگریزی زبان کی ساری صلاحیت تراجم کے کام میں صرف کی فائیو والیوم انگلش کمنٹری کی پہلی جلد کا عربی ترجمہ کرنے والی ٹیم میں بھی اب شامل تھے اسلام کے مخالفین کے جواب میں عربی زبان میں بعض کتب بھی لکھی ہیں حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب سے استفادہ کرتے ہوئے جنہوں سے ایک کتاب کا عنوان ہے رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی بے ست کے متعلق سابقہ پیش گوئیں اسلامی کتب پر مشتمل ان کی ایک بڑی ذاتی لائبریری تھی جس کے بارے میں انہوں نے وسیع کر رکھی تھی کہ یہ جماعت کے حوالے کر دی جائے کے بعد عبد القادر وعدے صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کے متعلق بعض کتب بھی تعریف کی پھر ان کتب کی ذاتی خرچ سے اشاعت بھی کروائی جماعت اور خلافت سے بہت محبت کرنے والے مخلص انسان تھے چندوں کی اہمیت کے لوگوں پر کیا کرتے تھے عبدالرزاق فراز صاحب مربع السلام ہے جامعہ کینیڈا کے استاد بھی ہیں یہ جی کہتے ہیں کہ بڑے ہی صابر شاکر تھے اپنی آخری, آخری چند سال خوراک منہ سے نہیں لے سکتے تھے کی وجہ سے بلکہ مشین کے ذریعے سے میتے میں خوراک دی جاتی تھی اس حالت میں بھی طبیعت بہتر ہونے پر جمعہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے میں سفر کر کے سیریہ میں حالات خراب ہونے پر جب عرب احمدی کینیڈا آئے تو آپ ان سے انتہائی پیار اور گرم جوشی سے ملتے اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کیا کرتے اور فرماتے تھے اس ملک میں اپنی اولاد کو بچانے کا واحد ذریعہ جماعت اور مسجد سے جڑے رہنا ہی ہے مسلم شمبور صاحب اور ہیں کینیڈا میں کہتے ہیں نادر الحسنی صاحب اب میں مجھے لکھ رہے ہیں خلیفہ وود کے خطبات جمعہ سن کر پھر ان کی پرنٹ کیا کرتے تھے اور دوبارہ پڑھتے تھے اور پھر انہیں ایک فائل میں محفوظ کرتے تھے گھر میں حضرت تک دس مسلم کی عربی کتب اور حضرت مسلم عوت کی تفسیر کبیر کی دس جلدوں کا عربی ترجمہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے محفوظ کیا اور جمعہ کے لیے آتے جاتے وقت انہیں سنا کرتے تھے یا کبھی تلاوت سنتے تھے مخلیفۃ المسی رعابے کے درسِ قرآن کا جب عربی ترجمہ ایم ٹی اے پر نشر ہونا شروع ہوا تو اس کی بھی ریکارڈنگ شروع کی اور اپنے پاس محفوظ رکھی کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا ہوں کئی دفعہ جب بھی جلد ٹھہرتا تھا ہر روز نماز فجر سے ڈیڑھ یا دو گھنٹے پہلے دہشت کے وقت رونے اور گربڑانے کی آواز حاکثار سنتا تھا اور اگر وہ ٹی وی کبھی دیکھتے تھے تو صرف ایم ٹی اے دیکھا کرتے تھے یا کبھی خبریں دیکھا کرتے تھے ایک دفعہ ایم ٹی اے خراب ہو گیا تو انہوں نے فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ آ کے ایم ٹی اے ٹھیک کریں میرا کیونکہ اس کے بغیر گزارا مشکل ہے شیمبور صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ دعا نماز میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ عمت میں علینہ نعمت الخلافہ کہ یا اللہ ہمیں خلافت کی برکتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور جب بھی اس دعا کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے یہ واقعہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی مرتبہ پیش آیا اللہ تعالیٰ مرحوم مقبول کے درجات النف فرمائے اور ان کے بیٹی اور بیٹے اور علیہ کو بھی توفیع کتاب فرمائے وہ بھی حفظ مسیم علیہ السلۃ والسلام بی میں آنے والے بن جائیں اور ان کی ان کے لیے دو ہیں وہ قبول ہوں سر الحمد للہ الحمد للہ و نو مَنْ بھی اللَّهُ فَلَا میاد لَهُ وَمَنْ میوں فَلَا فلا لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا مبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمره بالعدل واللسان وإتاء ذي فاش من کرم لکھوں جک دیکراہ اکبر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 والا چکا احمدیا زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی ہے زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیے زندہ باد احمدیے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد بار زند زند